نمبر تیرہ میں تمہیں جلا وطن کرتا ہوں عن انَبی حریرت رضی اللّہ ان قال بینما نحن بینف المسجد اذ خرج علینہ رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم فقال فقول قلیق فخرجنا فقرجن معاہو جئنا جیت المد فقام فقامی صلی اللہ علیہ وسلم فناداهم يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال ذلك أريده ثم قالها الثانية فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم ثم قال الثالثة فقاله اِل ارلّاہ و رسولی و انّ ارید ان اجلیہ کم فمو وجد من کم بالی شعیع ان فل بو و فل ارل و حضرت ابو رر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم مسجد میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا یہودیوں کے پاس چلو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے جب ہم بیت المدراس کے پاس پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی اے قوم یہود اسلام قبول کر لو سلامتی پا جاؤ گے یہودیوں نے کہا اے ابو القاسم آپ نے دعوت پہنچا دی آضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا بھی یہی مقصد ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا اور یہودیوں نے کہا اے ابو القاسم آپ نے دعوت پہنچا دی آضر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ یہی کہہ کر ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میں تمہیں جلا وطن کرنا چاہتا ہوں پس تم میں سے جس کے پاس مال ہو اسے چاہیے کہ جلا وطن ہونے سے پہلے اسے بیچ دے ورنہ جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے